تین چیزیں جسے تین چیزوں کی توفیق ملی وہ تین نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا جسے دعا کی توفیق ملی وہ قبولیتِ دعا سے محروم نہیں ہوگا جسے استغفار کی توفیق ملی وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوگا جسے شکر کی توفیق ملی وہ مزید نعمت سے محروم نہیں ہوگا